نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن صيئة أعمالنا من يخذه الله فلا مضل لا ومن يذلل فلا هادي لا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لاه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصطق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدصاتها وكل محدصة بذعة بدا وكل بذعة ظلالة وكل ظلالة في النار بعض قول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونضع الموازين المقصة ليوم القيامة وأن أعمال بنياد ما قولهم يوزن وقال مجاهد رحمه الله القصاص والعد بالروميان ويقال وإن قص مستر المقصد وهو العادل وعم القاصد فهو وبه قال حدثنا احمد بن اشكابه قال حدثنا محمد بن فوزيل وقال قوله حدثني الشيخ عبد الرحمن المهبودي بهبودي قال حدثني الشيخ محمود الحسن الهندي والشيخ خليل احمد سارنبوري حدثنا قال حدثني محمد قال حدثني قال حدثني ولي اللہ احمد عن محمد محمدی عن محمد بن عن سالم عن عبد الدائم، عن يوسف ابن ان عن محمدی عن نبي الحسن الداودي عن نبي حموى الصرقسيم عن محمد بن يوسف الفرغيم عن محمد بن اسماعيل البخاري أمير المؤمنين في الحديث قال اللبان بخاري رحمه الله حدثنا أحمد بن إشكار قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة من القاقع النبي زراء نبي هريرة رضي الله تعالى قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان سقيلتان في الميزان مستر مردر مسلان اول ڈر کے محسوس کو اور دوم زان ل مبارکی مر قوم پرے چنگا مرگئی نن بڑے اخلاس محبت سرا سرد و تکلیف کے رولنا عید اجتماع حاضر شیر عہد علماء کراموں چ مختلف تنظیموں مذہبی سر تعلقی بیانات اور زدائے کسان ہوں ڈیر شکریہ اداکوم چاغی درات لے لو تکلیف تیر کرے دے وران آوا کسان چائیید اشتما خدمت کرے ہر قسم جانی کرے مالی کرے اور بالخصوص بہو کسان چاغی د جمی اتشت وسلم علامہ سرف صارحین داغی ریاست اور دارن خدمت سنبھال ان کی کسان دی روزانہ بڑی محنت کے آست اجتماع خاتی اور اللہ تعالی افضل فضل و کرم انشاء اللہ اختتام پر رسول اللہ اشارہ تو زندہ معلوم ہوا جس کا لوں اجتماع کی دا وقت روقت پلحاظ اختصار و کچھ انور کلا دروز اجتماع سکالم یورس کی سودا اس کے بعد تکالیف اور سرا سرسر ماحول دل پار سازگار نو چاردی لیکن واہ ہم چکم ضروریات مسائل دوقت دو مناسب شکم مقاصد ناقتاسود مختلف علماء نوار اعلان کم ویریشیو جامعہ عربیہ لیشات دیشات توحیر بڑا بڑ بجے کی دور حدیث سکم کال کا زلا چلیزلہ اختتام نے امام بخاری دے کتاب چل جانو سہی لمام بخاری چتا حدیث ما ماتاست سو. داغیہ خیری حدیث سرا سرا ما زخبل وقت نا شکم سند اغصر اغسند تر امام بخاری بیاد امام بخاری رحم اللہ تر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کردار مسنط سعید و جامع کتاب ددی سرسر اعلان کے دام شیر کے افتتاح دو دور تفصیر دران دو کریم ناگر چرانے تفصیلی در سو دائیں افتتاح اغاو ان شاء اللہ صبا نے کی ارے طلباء واضح صبا زویر چرا تو بجول فلفل زمین عویون سیوزین دا کی دائن مخم مخ مخ ناظم سرد اقفل نوم داخلہ کی دمد دا رسی سے شروع تھی جائے مناسب ہمیںتظان مستعد کی تیار کی اس منگ کم حدیث معولستا ہے در مطالبہ مختصراف کم کچھ وقت غیر مختصر ہے دا حدیث حق چکم زما پلم لگ کے پورا دا کی اولد امام بخاری رحم اللہ ددا چکم مقام دے حاکم و صدر کے اغویلی امام و اہل حدیث امام بخاری دادا محدثین و امام دے دادا اہل حدیث و امام دے تک حدیث سال الدیث امام نشتہ ددا امام دے گا باد شافیوں کو نکلی ارسڑ دان تو ترخذ ہوئی گنستا تیر کی نکلی سیدھے شافی مذہب والا لیکن آ غلط نکلی بلکہ احناف لکھی شان ورشا رحم اللہ عم فیض الباری کے سداخت خبرہ بالکل بلا ردا امام بخاری رحم اللہ دیسو لا اللہ فی فیض الباری کی ویلی دہما مشتحد ترشیر شک پری کی نشتہ دد الب نداب تفصیل سرم آدمی دد وبارکی اوزار امام مسلم رحم اللہ من ما مبتدر امام, بخالی امام مسلم تو زر کی دے طرف تراڑی خلق و حدیث پر ایک دے ذکر عالم دا پر اتفاق دے تردیشناف لکلی شیخ عبدالحق دہلوی لکلی جرا اللہ دا کتاب نہ رس تو قرآن پاک نباد الصل کو تو باد کتاب اللہ کتاب الامام المام الجامعلام بخاری دے دو میں اجماع سر جگل جو سی صحت معلومی دے دو کتاب مقام معلومی او بیا سڑے راگے توہین کی اور توہین لائی پر بیلمیں بنائی کل ہی پر ایک دمر راویان ضعیف لیا کل ہی دمر روایتوں میں پر ایک ضعیف لیا پر مولائی خلق و تخیع وی جاہل دا وہاں خبری جیسے مخ کی کتابوں نے جواب کرے گا فت الباری ابن حضر اغذ افل کے دام مقدم کے داواز کے سی شاہ راویانی سپاہی کے کلام شترے کو امام بخاری تے حدیث راوڑے دے دی امام د ج امام دینا دل ارم و تمدے کا بچہ پنیر میں کمزوری باسورت مقصد کلمات کے مختصر داؤش تانشتا اصل کے خلق دا حدیث انکار کراڑی ناگی امام بخاری اور ددب پا کتاب ترازو نہ امام مسلم گئی ببل گئی ببل گئی بارش خلق حسین اس رات سے چاہے خبر روہ عالم رشتہ بلان حدیس نہ ممکر بورت دا کتاب دی دا دا امام بخاری رحم اللہ دیا دے باب یخر اردو کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ داد امام مخائی اخیری کتاب دا توحید کتاب اور خاص کر رد پاک شامہ شاد اللہ صفاتون منقر دی جہمیہ اشار دے کی دے توحید لتسنگ کی توحید ربوبیت دے توحید, دے توحید تشریح دے دا و لوہیت دے تو ضروری توحید تو دا کو غفلت کرے دانوی دا دا دا و, دا دا دا دا و صفات دا اللہ نمون دا اللہ شتا آگا پورے خاص تھی اللہ تعالیٰ چاغ پورے خاص تھی اغل توقیفی سفاٹری پر نقل بنا رزان اغماء وفت الق اللہ تعالیٰ سوکھ شرک نشتہ خواب نمون صفت الد اللہ تعالی آغب و طریقہ دشبیر تمشیر سرنری انسانان و مخلوق سربینم و شابق ہے نا صفت اللہ تعالی کول حرام نام امام بخاری لخبر کتاب پاخر پا کے ذکر گئی رد الرجمیا دیوجا ندی کے معشمار شیمام بخاری کی دا اللہ تعالیٰ سورہ اسمانی کری ارت شاہی طسمائے مشتقیہ ہوئے صفت مشبہ یا اس میں فائل سرا شل آسمائے پرے باب کی لی گلی شل نمون دار شاعری صفات ہوئی لکھی صفات سبوچیا ناغ پری کی سلیل سی گلی یار آدت اللہ صفت کو قول نا کول دلہ صفت کلمہ و کلام و کلیما دا داد اللہ صفت دے نیتا آواز کو اللہ صفت سوت آواز ڈاللہ صفت اس سے پارش بانی ڈاللہ دا صفت داسمان پورت والے داداللہ دا صفت کلرا کل ڈاللہ صفت دے، قربت داللہ دا تعالیٰ صفت دے، صبر و غیرت ہدایت دا ٹو ڈاللہ صفت ذات ڈاللہ صفت ذات ذات ہوتے لکھی نش اللہ صفت دے، وجہ مخد اللہ صفت اللہ سفت اللہ صفت دے. اللہ سفت اللہ تعالیٰ سے رو اللہ تعالیٰ جنت کی کیدش سے بڑی کی سلوی صفات را اوڑی چ اللہ تعالی ظلم نہیں گئی اللہ تعالی مخلوق نہ اللہ دار نشتہ آغت پارا مسل نشتہ داد دا باپ فلاسید بری راخری باپ چکنگ لستا دے باب کے یو مسل امام بخاری ذکر کی پائے کے رد دے پا منقرین و رحدیث چامو تزلا جہمی خلق دی اغصر اگی میزان نشتہ اور سن کم پر جان منکرین حدیث مکم مکہ تزلو قرآن کریم کی چمیزان ناغل ہے یہ امان تلقین آئی راغی تاویری نے گئی سلفی دینی بڑی غلط تایری نے امام بخاری بری رد کی اولد اللہ تعالی قول پیش کی قرآن کریم النظین قسطی امان سورت الانبیاء کے اللہ فرمائے مون بگدو تلے جمل میزان یا جمل موزون القصہست یا زوا دل انصاف والا کل کلب رات چلے پروز قیامت دم قرآن کریم کے دا صاف نور ال کی مراغلی چل تالاب میزان قائم تلب قائم داداغ حساب و طریقہ عقیدی مسئلہ ہوئی امام بخاری یہ کتاب آخر کیوں لے لوڑی پری کتاب کے عقیدے ذکر کرے کے احکام ذکر کرے کے معاملات ذکر کرے کے عبادات سے ذکر کر آخر لکی کی بے تو اکار نے حساب کتاب بھی ذکر کی بیا ہوئی یقینا ملو ابن کو کو نا ابنا دم دنیا دم اور تیر روزگار تیر او تیر او نہ کی قرآن کریم کے قلد قصاثر آوڑ جنوب بالقصاص المستقیم اللہ فرمائی مسلمان تا تا دکانداران پس صحیح تلوان کو برابر تلا عید لفظ قصاص ہوئی امام بخاری کلد قرآن دے لفظ تشریح گئی قصاس کل کل عدل تمہ کی کل کل دلتنا زنو بالقصاص المستقیم کی خود تلا مراد دا. لیکن در پر لغت کی کل انصاف تم قصاص ویلے قصاس والے خدا صحیح قول دے عام امام ثابت کرے امام شافی رحم اللہ اور کے پڑے شرح سر لی کل رسالت الامام شافی آئی سوئی زندا کی دلا جو قرآن کریم عربی کتاب کرفظ نشتہ قادر نو برے عربی راوڑ میرے سان عربی و مبین اللہ فرمائی اور اہل لغت و یا مفسرین ہوئی فلان کے لفظ حبشی فلان کے لفظ رومی دار اگیم استعمال پختو کی مس سے معلوم اردو کی مس سے مالی قرآن کریم کے لفظ قسطہ دل قسط اصل کے مزدر مانے ماخذر ماخستہ مخصف انصاف کو عدل انصاف دا مقصد عادل تو سور جن کی راضی ام القاسطو نا فکان کو گروان تھا قسطن نہ قسط قسطن انصاف دے اور قسطن ظلم تو خدا عربیت طریقہ امام بخاری اساخری حدیث سے ذکر کی نو پسند ذکر کی ہر یہ حدیث پسند ذکر کرے مقیم عرض کو سنت پا انسان بینانی پا روایت کو ان کو باندھے جگہ بالکل عادل انصاف والا صحیح ضبط والا کامل ضبط اور یاداش والا اور محتمد خلق اے تراویان ہوئی اخریف ہے کہ عام طور صحابی دل حدیث نقل کی آخری عن ابھی ہو رہے راتی اللہ تعالیٰ داد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسحاب کراموں کے ڈیر مشہور صحابیرے پسوانے مشہور حادیثاب کرام کے داس صحابی شراغ ڈیر حادیث نقلی على دے ابو را رض اللہ تعالیٰ عبداللہ ابن عمر ہو لیکن عالد بنا بانے ڈیرو لکھو لکلو رہا ہو ساد پیاداش بان یاد ساتھ لی حقیقت و سرد عالم ڈے دینے دا ابو رضلان تاریخ اصل کی دا طالبان تاریخ ہے طالبان تاریخری تاریخ دل نبی صلی اللہ سرف سل کالشی مشران صحابش کرے ابھی نے دومر حادیث نقل نہیں اور ڈیر حادیث نقل کر تمہر یاداشت سڑ نا ہواش در سے ڈی یاد دیس بیا نیل فیتنا خبر جواب دے دا ہادیس بو ہادی بل ہے تاسو ای ڈیر ہادیس والی راؤ دا کا مانا سل کے پل تعلیم طالب ہے تعریف کئی رضا تعلیم سے تو ہی نئے کٹ نئے پٹے ہی دا دام نہیں ہے ابو ہوئی او محاجرین مرگرو تا سو خود دکان تجارتوں کو انسواروں مرگر ہوتا تو خود, خود زمین دار پٹی سو مزرائی ہر جس وقت نمی سرط سارے نمی دکانوں نمی تجارت ہو دنبی صلی اللہ علیہ وسلم سر بس کو جان کے دے رہا ہر خبر, خبر. خبر. گزان دے رہے دام نو شرط لنگری دام نو بالکل دام بلکہ کل کلابو ہو رہے ہوئی ماتا سے تکلیف رات یاد واپری لار کے بکی ناستم سڑے و تپوس کو و حدیث جنا تپوسم مطلب میرا اچھے جما رکھے تپوسے دل صاعب کرام و صاحب نبی سلسل سے خبر کو جامع سے اور خل کو دین ناوڑے مطلب دا دا دین دا دب محنت بدریم ترار سے امام شابی ابو عامر شابی اور تابی امام تیر سے اگر یہ حدیث مرگر تو بیان کر آخر کے ورطرے سے حدیث اوپرے مونگا گرے پا میشتو میشتو مزلی کڑی لیو تاسو پا مفتقی ممین تاسو مفتقی ممین مونگا مفتقی راجینو مون تکالیب فار صحاب اکرام اگر تابین تب تابین آئے موتی رکڑی دین اللہ را رساو نور رضی اللہ تعالی عنہم ورحمہم اللہ ای حق دے پہنگ چرائے دا داداغ مقام ر جیب ن ور را ملا م نن خم اور استعمال ہو دا جی سعودی نا اللہ سعودی کے آلو سے دل کا دا محنت کرے اللہ کا خلاب اللہ اللہ اخل میل ملوڑے اور کہنا اور اکر خلق خیال کئی میں سو وہ عرضوں کو میں نحیسو لایا تصاویر ابو الان ہوں. دو سوال جواب رہا ہوا یا داش رات پل کمال قسمت دا, دا, دی. دا کے ناس تو نبی صلی اللہ فرمائے اور صادر اڑ مسجد خطموں سنی پوروں گین بتی گینا ماسرپا سادر گیہ شکر صادر کرامت ہا سر تا دا کرامت نہ رہے ابو ہرر کرے اگر تقوامم کے بیا ہر دام تاس فی کتاب, اللہ ما یا آیتون اللہ کتاب کے اس حدیث من بعد ما بينا يلعنهم اللہ, يلعنهم اللہ فرمائی ما کتاب نہ جلکڑے بیہتم نہ جلکری ہدایت وضا تم, تم, تم خلک تکڑے کم خلق کم بے صاف ظالم خل کی پٹی ندا نتی خاصا دمن تمام قرآن الحدال حد... حدیث سے شامل نما بتاؤ حدیث نہ بیان حدیث بیا نمتا اس کا دیو جنہ نمو مقام سے حدیس بیانی جواب دے کی دا بنی شگورا تم اشقات شریف للے بخاری للے بل للے بل للے کم چپکے حدیث راشتا مذہب خلاف کے رکھی کا بازی کی بسدا سے دے امنا حدیث خلق و دعواز بطور بانے کتاب کے دبا حادی خل کو تخمانا ناراض فلک سے دین دے, دا دا دا دا دا دا دا دے قرآن کریم دا اللہ دین احادیث دنبی اللہ خدائے مقصد, مشکن مقصد خلقو دا بیان عالم نے بکاری جگہ حدیث بیان کی اس کو مکلف نے چاہیے بھری خدے مقلف نہیں چاہے مخل دابرا رضی اللہ تعالیٰ جن اصل طالبان دا, و دا و علم دو درسگاہ اور دپارما خلیل زما خلیل مات وسیعت کرو زما خلیل چاہے خلیل خلیلوکھے خلیل میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زما دوست اما تو وسیعت کرو دام طالب دا گرے وسیعت یو دالے سے سار وقت اگر دا دا دا دا شرینا برم سابت تھی اتوپرم سابت تھی اور نقل نے کم از کم ما کا بلی ماتر سے تمق کے کہا نہ تو تعلیم سبق زیادہ حادث جو ہوتے قرآن زیادہ ہے نماز طرف نے یادیں یاد ہی پیاسا وقتی سا سے تحج ن سپاسے دے اگر سیاح صحابہ و پاس دل وہ مشکل سی درپانسی پا رہتا ہوئے باقی نور خلق اللہ کو لکھو دارا چاہیے تہد وکر پھرس تو وقت تفریح دی تنام تنام دا تو پیش مئی وقت ہوئے دادا کا وقت قبلان تنام تناام دام منتم فرضو کہ مختصر اسے نژدے کا نقبل سبق وایا وایا گردان ہو وا بجو بولے لس بجو بولے چیز دکھی نو مختلف روک میں جی مقصد ہے ہر تحری کی جمنا گور کن طلباء لماؤ تحریان کارن کے لامہ شاہ طلبا دا دا دا دا دا دا کر تربیت شخال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کریم تان حبیبانحمان دو کریمی محبوب دی, دی, دی, دی, دی, دی, دی رحمان ذاتہ کلیمی کریمہ زرا نہ مدر کافی پنیما سی کم کرسو سے کریم تان خران و سنت کی جملی د کل کریما نہ اگر پنی مانے دا دل کلمی. دا دا کلمات شرعی مراد دی تال کلیمات شرعیہ رحمان نے ذات خوی دے حبیب تعلیم دوڑا محبوبی دے اللہ پری بان اللہ تلا ڈے خوشحالی تو محبوب سی سڑے انسان ہم خوشحالی گئے اللہ پری دو کلیمو ڈے اور خوشحالی کلچ خوشحالی نسا گنبی ڈیرو اور کئی اصن کسوکئی جد کلی میر کو گرانے بھی شرتا فرمائی نہ خفیف تان السان نہ پانے ڈی رسانی شدید اگر نکی سدید بھرے کی نسرے کے اسرا لی مسلم بانے حرف نگ اگد اگدری اگد یا مشہور شدید آگ بڑے کی نشتر. بچے بشے یا دو تے ثقیلتا نے فلمیزان اسام مقام ذکر گئی ارگن سے بج جب آسانی دین دار سوکھنا ہوئی جب صواب کمی نہ درنی بمیزان کے برز قیامت اسی میزان رہا حدیثر میزان ثابت کر میزان سر معنی تل ص اللہ تعالیٰ فروز با قیامت بان اعمال امتلی اقوال تلی اقوال بم تلی اقبال کی داخلات داخل لا دا بم تلی ددی ثواب ثواب شکل بیداری دلیل سے برے بانے سے میزان پر فرز قیامت حق دے دینا قرآنم ثابت و حدیث نم ثابت اپ مانا مقیمات امام بخاری مستحد مصر دا قرآن کرا دا حدیث نے ثابت کرا جدید تقلیدی تقلیدین کی تقلید نہیں جی ولی غلدی بن اعتراض ادا سوچ امدی چتاز امام ابو حنیف رحمۃ اللہ علیہ دا تقلید کا فرو کے پامالو کے نبیا د عقیدہ کے بولے تقریب نہ کہیں وسا رشتیوں کے رشتے دار امام سے نا مخالف عقیدہ دا دی عقیدوں کے مخالف تھی دلی عقید شری ماتور دیا اور شاریہ دی لکھ لکھ کتابوں کے فلان صحیح فلان صاحب والا شاری الماتوری کیا عقیدہ کے اشاری الماتورید ڈھی سے نسبتوں نے پاکیرت کے ماں توردی آشاری پامل کے صوفی نقش بندی چشتی قادری سورو عردی رے اور فروکی کے مذہبی مذہبی رے ڈر سے نسبتوں نے یہ پکی محمدی انہیں <تصفح> نسبتوں پر دونوں تقسیم کڑی لا لی قیدت اللہ تعالیٰ دا دا دا امام ذای مختصر العلو کے نقل را سرے دا, دا, دا, دا سڑے کافر ہوئی اللہ ہر زیرو راہ ثابت کا مکان کے ثابت مکان ثابت لگ رہی بو را غلبیلتا کی دوسری بے نے مکان صابت کر اور کنا تو امام ابو ہنی رحمت اللہ دام مذہب رستو تو قرآن کریم سرائے دا لفظی دا اللہ کلام دے مانوی دا اللہ کلام دے بس دادا دا اللہ کلام دا کم سے مونگ تاسول مکر او کلام اللہ دا مون تا سے تاث اور کلام اللہ المطلو کلام اللہ دادا دا اللہ کلام نے اجیو مت شری سے لفظ لے لے اور کلام نفسی سے نیش سے چل ناغد اللہ کلام ناکم نے منگ تو ہے دادی مولان بخلا تھا سنیں خبر جی ہم اختیار کرو شریع بس شریعل امام ابو حلیف رحمۃ اللہ علیہ مختاف کی دوا امام صاحب کی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ پنے کے بحث کا شپگ میشتے شاگرد اور بحث کا نہ استادا سنی پیغمبر سی آخر آپ کہ شباس کا رجو اکڑے مر گری خبر میں خواہش واگر تین دور کھیلنا ماشاء اللہ امام بنی فرا سے دس منیف سڑے بے, بے زدہ سڑے چار شاگرد خبر مسلک شاگر بڑے مسلک کے روانش جس با عقیدہ کی امام سے بولے نہ مانے چالا کی عقیدہ, کی عقیدہ کی تقلید والے کے ناشری تقلید والے کے اغصر سے دلیل امام ابو حلیفرحمۃ اللہ علیہ سر دلیل رشتہ باغ داقید کے نمن ہے دا, دا خبر امام بخاری مستحد دلیل نے پیش کی تھا قرآن کریم دلیل پیش کی تھا حدیث دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے بصل دے ہوئے اتباع دت اقتداء اقتدا دت اطاعت اتواط اخواظہ الفاظ دی دا قرآن و سنت تقلیل تک قرآن سنت کی ازان جو شیر شیر ادانی زمان قابل تحقیق دے مقلد مقلدی مقلد باب و قلد و باب تفیل دا و مقلد مقل سمانت امیل شون کے خپل امیل پڑے چاہتا چیک پڑے مناظر آگے مخلت ہوا ہے پڑھے ہوتا ہے دانو معلوم غلط پے. بیا تو مقلد معنی دا متقلد دے دیوی نہ مقلد مانا متقل مانچ ماں جانتا چورے نہ غلط یس امن منول مقرر کریم تاستی احادیث الدنبی صلی اللہ علیہ وسلم کشتا اتبادہ متبع متع اقتداء کیوں کے مختدی پسی چلا دیے تو مختدین ہوئی اقتداء جدا شرک قرآن والے میزان ثابت کا بہادی سروم سکیلتا فلمیزان اگر کلیمے سبحان لائے یو کلمہ سبحان اللہ و بحم پو بانی صاحب مانا کہ وہ دت دتولی اگر سے سبحان اللہ جدا دا و بحم دھی جا بیم ددی تقاضا کی راہ بد سبھان سر او ز اگر ملاو ستوئی نصاحبت و تئی نیو جن دا دواڑا پیو صاحب دی سبحان اللہ و دا دا اللہ تلافا اللہ ظلم شری کی نشتہ ولد نشا پمانہ کو سبحان اللہ کے اللہ پاک دد پاک نقصانات نہ چلوڑ الویت سر منافی دی ددے اللہ پاک, پا پاک والی بانے کمال نہ سلی سو بولے و و ہم مالک دے خالق دے دار دمالیم ادی کلیم کی حقیقت داخل ٹول اقسام د توحی کدربی کا سر بل کلیمان دل ویام والا لفظ سبحان اللہ دے لیکن مخت لگول دل تر خیز لگے العظیم العظیم عظمت اشاری عظمت صفات احمد اشارفاتر اللہ تعالی صفت ہوں بےشمارا دا داو عزمتم دے دا ذات شان دے مجلس تصویر ختم ہوئے ختم ہوئے داخل حدیث مقصد چمگری جامع کی جامعت قرآن کریم لسلی حادیثی بدے نہ توڑ بزا ملاش نہ قرآن و حدیث پاروش عمل دا پنگ بانے حجت قائم جی قرآن کریم علوس پد بانے دا لاہج قائم ش سچ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلاف نہ کہ خبر نہ پڑی کہ جی پلان کی رس کی نہ دا براہ راست براہ راست تقلید گئی دے ضرورت پہ بنا بےکی جی قرآن نا خبر نہ حدیث نہ خبر نہ تقلید گئی ترائ پورے بکری چی خبر نہیں ورے اگر منگ تکلید مانو خبر نہیں کل چا درآنس نہمل کوزم دی کر دو جنا تو لباؤ علماء لماؤ ٹو نتا بلکہ سامعین سوکھ قرآن تم طالب علم طالب بولے عالم ماروک علم کے, کے رح دانش عالم شاڑو کتاب قتل تاجت منہ چکلا حدیث حدیثرا پہ کی زم استا بے تجربہ دریسو کے مو آجا کے کتاب نہ گورے نا پس رہے نہ زرخی راو تجربے تجربہ نجیبہ کار نن بسل تفارش وا بہ لامہ جو پخل کوت لگے ماں کراچے سے کی لکلی فت القدیر کی لکلی شامی کی لکلی کتاب القضاء کی مفتی مقلد نشی کے دے مفتی مستحد بہ ادی ہوزمفتی مستحر کا مقلد نے بلکہ متوقع کے پائی کے لیے مفتی مقلدم کے لیے کن کتاب کے لکھی علماء تو لوا لوا تو نصیت دے جو قرآن کریم مانے با دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم استطاط دا دا بیعت ویات با وقت کے ستانا انسان کو ستانا سمر عمل کو ان طلباء علماء لئے اقیم پر ازرکی رابیاتو کیجئوں پر قرآن و پا حدیث نبی عیسیٰ سلم خام خاحتل ستاعت عمل کو باقی مختصر کلمات در حالات مطابق تاسد علماء نواری دل اخو اللہ کتاب گوارے پرے باندھے چکل کافران و حربیان کافران چاہی سازو دی دین و اسلام دشمنان رپتدان سے یہود و نسوارا کی دشمن سے کسی چین خلق ہوں کسی چین بھری کو اس نش تھا پر دنیا کی جیداد کی زمین دشمنی دنیا وہ دشمنی دنیا دشمنی, آغصر دشمنی کو نو کلش زمان در دین بنیادی دشمن دینا آسر اولی دشمنی انکو دیر بے غیر سیوے بیادا سی دشمن چراجی ہے او پر مخ کے زمان پر یا مسلمان رور گزار کی آگا وجنی دا آگا بیزتی کی افغانستان آگا مسلمانان رور دی زمان المسلم اخو المسلم ہر مسلمان دبل مسلمان رور دی دا, دا, دا مینس کے سرحہ دی خورسو چاہی جوڑا کرے اخو تول یا ملکون یا مسلمانان نشپائی بن گزار کی دا گزار رے ابی سر جنگ کی ندا جنگ زمو سر سپائی جہاد فرض دے ندا جہاد پنگم فرض دے ادو اللہ فضل ادے کے اولن فتوا فدوقت الپٹول پاکستانی مل کے بلکہ بار ملکنوں کے دا طولنا اولا نہ اول زمو علماء شورا اہل حدیث کر جانا چھکم جو دا تشیر کرو. کو دا لے دا مرگری. و تاریخی جو کڑو جالان سگے دامول کتابوں نے ہندوستان کی انگریز پیدا کر دا دا سوال نے پیدا کی دشمن سر سوال. سوال سرے۔ پیدائش تعاون کی دا دا تعاون, حرام. دا تعاون دا تعاون دا دری پتائد کے بیاپوں سعودی کی عالم شیخ الخلا دا شیخمین دے اگر شیخ حسمین رحم اللہ دے البصر دے قسیم اور عام فتو اور کا بالکل تیسر سکھ تعاون کے نظام کفر فردے اور سعودی محصر دے محصر دے سی دے کے مثر پیدا ملک کے کرپوز کہ بار رکھے ماں زماؤ پائےوار چاہ جہاد دے اگر چپائے کہ بازو لماؤ سے اختلاف تھا پدی کے ہوتے سالے میں اختلاف نیچتا ماں سواد قادری پادری ہے؟ پادری تگوہاد <تصفح> <طوحر و الفادری، تصفح> نے پاکستان پاکستان حکومت تمگا ابتدا کے میلو بار بار ویام وایو مونگا بغاوت نے کو نو سو پمل کی شرح انتشار نے شکولے طاقت نہ بار کار نہیں بار بار خداوتا نسیحتن للہ وائی. للہ. جو کافرانو زیور دا کافران دا پادری حسب کہ غرف حدیبیہ کے سلشے دا شیرا ات غرب مدینہ کے سولح شیوا دا غلط دلیل دا دا دا. یو غسل عید ٹول مسلمان ٹول مسلمان کا دا. دانے کی پاکستان ہو شو افغانستان وہ ہاں اسلام بلدہ دے غصول آغیت طلب کڑے ہوئے چھے موسر رسولہ ہو دا خطہ لگی تو ہے موسر رسولہ ہو کہے ہموں نے پیسی راکے نے قرض مارکے دا نظریان دا تباہ طرف تروان نے گھرے خطرہ سے نچ دا عمل تباہ طرف تروان چی افغانستان بے انشاءاللہ نے تباہ کی آئے کہ مجاہدین اشتا جہاد کئی دے اسلام نے مخلی مسلمانان اشتا دا جدا خبر رکزمو پا بارے مسائلوں کے اوثر اختلاف مونگ آج تک یہ کمر کرتے آکو اسلام پنگانے کو امریکہ بانے پر ہو کی نے اسلام مسلمانی کرنا کو خبر بیا طرف دیتا اتنے اللہ بچ اساتی اقول و قولی حضرت اللہ حضرت اللهم اغفر لنا وللمؤمنين و المؤمنات و امنا و نستغفر لنا و للمسلمين و المسلمات اللهم اليقن قلوبهم امين ذات بيننا امين واوحد كلمتهم امين اللهم انصرهم على عدوهم و اللهم احفظهم من بيناتهم ومن خلفهم آمين وعن ايمانهم وعن شمالهم آمين ومن فوقهم ومن تحت ارجلهم اللهم لعن دعنا كثيرا على الكفر امين, آمين. اللهم لعن الكفار الذين يصدون عن سبيلك امين صبرنا ووصلك امين ما فرنا اللهم احلف لهم امين اللهم ازلل اقدامهم آمين. امين اللهم, اللهم مزق جمعهم آمين. اللهم شتت شملهم آمين. اللهم شل الارقانهم اللهم انزل عليهم عسكر الذين تردو عن القوم المجرمين امين اللهم انا نشكو اليك آمين. نشكو إليك الزعفة قوتنا وقيلة حيلتنا وهوانا وهوانا وهوانا نهد الناس اللهم أنت القليل ونحن الزعفة اللهم انت الغني ونحن الفقراء الالهي اللهم انصرنا امين اللهم انصر عصائر المسلمين امين اللهم انصر المسلمين امين اللهم انصر عصائر في كل مكان وفي افغانستان امين وفي افغانستان امين اللهم احلك عدانا وعداهم آمين اللهم أغرقهم كما أغرقت على فرعون آمين <تصفيق> اللهم أهلكهم مثل إهلاك عاد وثمود آمين <تصفيق> اللهم قضهم قصاص أخذ عزيزين مستقرون <تصفيق> آمين اللهم منزلن كتاب ومرجل الصحا وهاذ الأحزاب ارحمني نصرهم فانصرنا عليه انصرنا اللهم انصر المسلمين في افغانستان امين ينزلون جنود الملائكه امين وينزلون عند غير جنود الملائكه امين اللهم انصرهم بجنود الملائكه اللهم انصرهم بجنود الملائكه امين ربنا لا تضع قلوبنا بادر خديتنا وحبتنا من لذنك رحمن أمين فأنت الوحاق ربنا لا تجعلنا ختنة للذين اتفروا أمين ربنا لا تجعلنا ختنة للذين ظلنوا